کہتے ہیں تو عشرینہ وغیرہ کا ماننے کام نہیں ہوتے جب تک درہم وغیرہ نہ مل جائے جی تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا اس کا اسم منصوب ہوگا منسوب مطلب نصب کے ساتھ ہوگا ان کا نا باد لا نہ لیکن اگر لائے نفی جنس کے بعد نرا ہو لیکن نکرہ مفردہ ہو مفردہ یہاں پر مزاف اور شبہ مزاف کے مقابلے میں ہے ٹھیک ہے بتایا تھا آپ کو کہ مفرد کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے تسلی جمع کے مقابلے میں آتا ہے اسی طرح کس کے مقابلے میں بھی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر لائے جنس کے بعد ایسا نکرا ہو جو کہ مفردہ ہو ماض نکرہ مفرد ہو وہ مبنی برفتحا ہوگا نحو لا رجل فی الدار ٹھیک ہے رجلن وغیرہ نہیں پڑھ سکتے مبنی برفتح ہے نصب نہیں ہے دو صورتیں ہوگی اعراب کی تیسری صورت لا انف جنس کے اعراب کی وان کان معرفتن یا لا انف جنس کا ایسا معرفہ ہو اور نکرتن مفصولا بینه و بین لا یا نکرہ ہو اس صورت میں کہ لا انف جنس اور اس کے سب کے اس کے آگے جو اسم آ رہا ہے جو نکرا مفردہ ہے نکرا ہے لیکن وہ کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ آ جائے تو ان دونوں صورتوں میں کہ جب لائے, لائے نفی جنس کے بعد معرفہ ہو یا لائے نفی جنس کے بعد تو نکرا ہو لیکن اس کے اور لا کے درمیان میں فاصلہ ہو تو ان دو صورتوں میں آپ کیا ہوگا رفع ہوگا مرفو تو کہنا او نکرتن مفصولتن معرفہ ہو یا نکرا ہو لیکن مقصول بینہ ہوا بین اس نکرا اور اس میں لا کے درمیان میں کیا ہو فاصلہ ہو تو مرفوع یہ کیا ہوگا مرفو ہوگا پھر اجے وہ لا پھر ساتھ ساتھ میں یہ قاعدہ بھی ہے کہ لا کا تکرار بھی لازم ہوگا ماں اسم میں پھر دوسرے اسم کے ساتھوں کے بیچ میں فاصلہ بھی آ چکا ہے لایدارے والا آمرون جیسے آپ کو ہوگا کہ لازن یہ ہے جی پہلے کی مثال کے جب کیا ہو مرفو ہو ٹھیک ہے دوسری کی مثال لافی رجول والا امراطن جب کیا ہے نکرہ ہے اس کے درمیان اور لا کے درمیان کیا ہے فاصلہ ہے وہ کیا ہے لا ہا فی ہا بیچ میں کیا ہے فصل آ گیا ہے اب اس لیے لا فی ہار ولا والا اب یہاں پر اس کا مرفوع کیوں ہوگا اس لیے اس کا اس کا کام تو یہ تھا اپنے ماں باپ والے کو نصب دیتا لیکن یہاں پر چونکہ یہ ہو گیا ہے لا نکرہ والی صورت میں تو اس طور پر اس لیے لا عمل نہیں کرے گا کہ لا کا عمل جو ہے لا عمل کرنے میں ضعیف ہے اس لیے بیچ میں فاصلہ آ جانے کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکے گا اور معباد والا جو اسم ہے وہ متدا ہونے کی حیثیت سے کیا ہوگا مرفو ہوگا ٹھیک ہے جی اور جب معرفہ ہو تو پھر تو قاعدہ ہی یہ ہے کہ جب اس کا اسم معرفہ ہو تو پھر وہ کیا ہوگا مرفو ہوگا جی اب کہتے ہیں فی مثل لاحلہ والا قوة اللہ باللہ خمسط اوجہن اب جب آپ کو کہتا ہے کہ ایراب کی یہ تین صورتیں بتا دی کہ ایک نصب والی ایک فتحہ والی اور ایک حفا والی ان تین صورتوں ان مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس طرح کی تراکیب میں لا رجل فددار ولا عمرہ کو لیں یا لا حول ولا قوة اللہ باللہ کو لے لیں تو ان اس طرح کی صورتوں میں پانچ صورتیں جائز ہو جائیں گی پانچ صورتیں بنیں گی وہ کیسے دیکھئے لاؤ ولا قوت اللہ بلّہ خمفت اور ماں ان دونوں کا مبنی بر فتحہ ہونا کیسے پڑھیں گے لاؤلا ولا قوت اللہ بلّا دونوں صورتوں میں یہ لا لائے نفی جنس کا ہوگا اور ان کا اسم کیونکہ کیا ہے نکرا مفردہ ہے لا ہولا اور لا قوت اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب نکرہ مفردہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے مبنی بر فتح تو فتح ہوما ان دونوں صورتوں میں لا نفی جنس کا ہوگا دوسری صورت و ہوما ان دونوں کا رفع لا حول ولا قوت الا بلا ٹھیک ہے جی ان دونوں صورتوں میں یہ لا زائد ہو جائے گا لا لا حول میں بھی اور لا قوتن میں بھی لا زائد ہوگا اور معباد بعد والے اسم کیا ہوں گے بحثیت مبتدا ہونے کے مرفو ہوں گے حولن اور قوتن ٹھیک ہے جی پہلی صورت میں دونوں لا نفی جنس کے اور دوسری صورت میں دونوں کیا ہیں زائد رفما تیسری صورت میں آ جائیں فتح اول نصب الثانی اول کا فتح اور ثانی کا نصب اس صورت میں لا ولا قوتن اللہ باللہ پڑھیں گے لا حولہ اس میں پہلی صورت جو ہوگی وہ لا پہلی صورت میں لا, لا حولہ ولا لا تو لائے نفی جنس کا ہوگا لیکن ثانی جو لا ہے وہ لا کیا ہوگا زائد ہوگا قوتن جو منسوب ہے اس کا عاطف ہوگا کے لفظ پر نہ کہ محل پر کس پر حولہ کے لفظ چونکہ وہ مبنی برفتھا ہے لیکن بنا چونکہ آرضی ہے تو اس لیے اب اس پر اطف ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوگا منصوب ہوگا اور پڑھیں گے لا اللہ باللہ آگے تیسری سورت بھی سمجھ چوتھی صورت اول و رف اور سانی اول کا فتح اور سانی کا رفا اول کا فتح یہی ہوگا لا حولہ ولا قوتن اللہ ہے جی اب یہاں پر حولہ جو ہے یہ کیا ہوگا پہلی صورت میں لا ہولا لا لا نفی جنس کا ہوگا اور حولہ اس کا اسم ہوگا اور نکرہ مفردہ ہونے کی وجہ سے مبنی پر فتحہ ہوگا قوتن مرفو ہوگا کیوں اس لیے کہ اس کا آتف ہوگا حولہ کے محل پر یہاں ایک بات یہ بھی سن لیں ایک ہوتا ہے آتف لفظ پر اور ایک ہوتا ہے محل پر لفظ پر عطف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اعراب اس لفظ کا ہے وہی اعراب اس پر بھی جاری ہوگا یعنی جو حکم اس کے لیے وہی یہی اس کے لیے بھی ہوگا محل پر عطف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محل اس اسم کا محل کیسا ہے کہ اس اسم کو اس جگہ پر ہوتے ہوئے کیا واقع ہونا چاہیے تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی لفظ شروع میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے مبتدا واقع ہوا کرتا ہے کوئی بھی اسم جب شروع میں ذکر کیا جائے تو اس کا محل یہ ہوتا ہے کہ وہ مبتدا واقع ہوا کرتا ہے تو یہاں پر بلا حول ولا ہوا حولہ کسی کیسی جگہ پر واقع ہے ایسے محل میں واقع ہے کہ یہاں پر اس کو کیا ہونا چاہیے مرفو ہونا چاہیے بحثیت مبتدا کے لیکن چونکہ لا نے آ کر اس پر عمل کیا ہے اور لا نے اس کو اپنا اسم بنا لیا ہے لائ ن جینس نے تو اس لیے عارضی طور پر گویا کہ حولہ رفع تھا اصل میں لیکن عارضی طور پر اس کا رفع کیا ہو گیا ہے کس میں بدل گیا ہے فتحہ میں بدل گیا ہے لیکن محل چونکہ اس کا رفا ہے محلن اس کو چاہیے تھا مقام اس کا رفا کہ مبتدا کہ اس لیے کیا ہوگا قوتن کاتف ہوگا حولہ پر تو لا ولا قوت اللہ باللہ پانچویں اور آخری صورت کہتے ہیں رفع اول و الثانی پہلے کا رفع اور ثانی کا کیا ہے فتح اس کے کیسے پڑھیں گے لا قوت اللہ باللہ اس صورت میں یہاں پر پہلا جو لا ہے وہ لا برائے نفی جنس کے نہیں ہوگا نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ لا مشابہ بلائس ہو جائے گا اور لا مشابہ بلئس آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ کیا ہے افال ناخسا کی طرح ہے یعنی افال ناکہ عمل کرتے ہیں جس طرح لئیسا کے ساتھ مشابت کی وجہ سے وہ رافع الاسم ہوا کرتے ہیں ناصب الخبر ہوا کرتے ہیں تو لہٰذا پہلی صورت یعنی لا حولن یہ کیا ہوگا حول اس میں لا ہوگا رفع کی صورت میں لیکن لا کون سا ہوگا نفی جینس وال نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے لا برائے مشاب بلئس اور دوسرا جو ہے واقع فتح سانی ہے تو فتح ہوگا ببنی برفتھا برائے کیونکہ اسم نگر مفردہ ہے اس لیے کیا ہوگا جی فتح ثانی تو پانچ صورتیں سمجھ میں آئی فتح ہوما دونوں کا فتح دونوں لائے نفی جنس ہوں گے دونوں لائے نفی جنس کے اسم وفما دونوں کا رفع اس لیے کہ دونوں صورتوں میں لا زائد اور اسم دونوں مبتدا ہونے کی حیثیت سے مرفو ورف فتح الاول نصب السانی اول کا فتح اور ثانی کا نصب پہلا جو ہے اس میں لا ہوگا اور ثانی کا عطف ہوگا اس کے لفظ پر حولہ کے لفظ پر عطف ہوگا ق کا تو لا حول ولا وطن پڑیں گے چوتھی صورت فتح اول ورف اور ثانی پہلے کی فتح ثانی کا رفع کہ لا حول ولا وطن اللہ باللہ تو حولہ جو ہوگا لائے نفی جنس کا اسم ہوگا اور قوت ان کا عطف ہوگا حولہ کے محل پر ٹھیک پانچویں صورت اول فتح السانی اول کا رفع اور ثانی کا فتح اول کا رفع کیا ہوگا اس میں لا مشابه بلس اور فتح حسانی ثانی کا جو فتح ہوگا وہ برائے نفی جنس کا اسم ہونے کی وجہ سے تو قد اسم جی کہتے ہیں کبھی کبھی لائے نفی جینس کے اسم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا کسی قرینے کی وجہ سے مثلاً کیا جاتا ہیں لا علی لا علیہ یوں کہہ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے عرب لوگ تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے لا علیہ کا لا باس کا اصل کیا ہوتا ہے لا ب... ع تو لا علیہ اللہ لفظ ہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے جیسے ہم کہتے نا کوئی بات نہیں اس طرح کہتے ہیں کہ لا با سال کوئی حرج نہیں تو اب یہ کرینہ ہی ایسا ہوتا ہے یہ موقع اور مقام ہی ایسا ہے کہ سننے والا سمجھ ہی جاتا ہے کہ کہنے والے کا مطلب کیا ہے لا باس علیہ جی وقت حضف اللہ علیہ کرین کا اچھا جی آگے ہے فصل خبر ما والا المشبہ تین ابھی آپ کو بتا دیا کہ لئیسا کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے ما اور لا دو لفظ ما اور لا ان کا اسم کیا یہ خبر بتا دی کہ خبر جو ہے ان کی کیا ہوتی ہے منسوب ہوتی ہے چونکہ یہ افعال ناکہ میں سے ہے لئیسا کانا سارا لحیسا ان میں سے افعال ناکہ میں سے اور ان کا عمل یہ ہے کہ اسم کو رفع دیتے اور خبر کو نصب دیتے ہیں تو خبر و ما تو یہ لئی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں وہ کس طور پر لفظ کے طور پر تو اس طرح کہ جس طرح لئی نفی کے لیے آتا ہے اسی طرح ما اور لا بھی نفی کے لیے آتے ہیں اور مانا اس طرح کہ جس طرح لئی عمل کرتا ہے اپنی اسم اور خبر میں تو اسی طرح کیا ہے ما اور لا بھی عمل کرتے ہیں اسم اور خبر میں ٹھیک ہے جی تو یہ مشابعت ہے ان کی اللہ اکبر اب تین صورتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ ان تین صورتوں میں ماں اور لا جو ہیں وہ پھر عمل نہیں کرتے ملغا و از عمل ہو جاتے ہیں اپنے عمل سے رک جاتے ہیں تین سے چار صورتیں ہیں وہ کتاب میں ہی دیکھتے ہیں آ کتاب میں فصلون خبر و ولا المشب بحت بلئس اور لا کی خبر کیا ہے منصوبات میں سے آخری قسم منصوبات کی بارہویں ول مس کہتے ہیں بلع ول مس باد ماں تو یہ خبر جو ہے ان کی مستد ہوتی ہے ان کے داخل ہو جانے کے بعد جیسے ماضع کا امن و حاضر اب حاضر خبر کا ایمن خبر کہتے ہو ان وقال خبر و باد اگر اللہ کے بعد خبر واقع ہو اللہ کے بعد نحبو ماضن اللہ کا امن ایک اوتقم الخبر ولاسم نمبر دو اسم جو ہے وہ کیا ہو جائے اسم پر ما اور لا کی خبر مقدم ہو جائے اس صورت میں دو جیسے ما ماں ما قائم ماں ما امن کا ہونا چاہیے اس کو اچھا جی او زیدت, او زیدت, او زیدت ان بادہ ماں یا یہ کہ ان کا اضافہ کر دیا جائے لفظ ان کا اضافہ کر دیا جائے ماں کے بعد جیسے ماں ان کا امون بطل عمل اچھا اوپر ٹھیک ہے ماں کا امون ٹھیک ہے تو ان تین صورتوں میں ماں اور لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے پھر ماں اور لا عمل نہیں کرتے ٹھیک ہے جی سن لیجئے کیوں کیوں نہیں کرتے پہلی صورت میں نہیں کرتے ماں جیسے کہا کہ جب اللہ کے بعد واقع ہو کیا چیز خبر واقع ہو کس کے بعد اللہ کے بعد تو کیوں عمل نہیں کرتے اپنے عمل سے رک جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو جو ہم نے لئیسا والا عمل دیا تھا کہ یہ لئیسا والا کام کرتے ہیں کہ کے نفی کے لیے, آتا ہے؟ کے لیے تو یہ بھی نفی کے لیے آتے ہیں تو حرف اللہ کے آ جانے کی وجہ سے وہ نفی کیا ہو گئی ختم ہو گئی نا جیسے کہا کہ معلوم اللہ کامن نہیں ہے زید مگر کھڑا تو زید کھڑا ہے سمپل بات ہے تو ہم نے تو کہا تھا کہ نفی ہونی چاہیے یہاں پر تو کیا بن گیا اس بات بن گیا اللہ کے آ جانے کی وجہ سے لہذا اب یہاں پر ما اور لا عمل نہیں کریں گے دوسری بات یہ کہ تقدم الخبر اسم کہ اسم پر خبر مقدم ہو جائے تب بھی عمل نہیں کریں گے اس لیے کہ ما اور لا عمل میں کیا ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں جب بیچ میں کیا ہو جائے یعنی ترتیب جب خراب ہو جائے گی اپنی ترتیب کے مطابق تو عمل کریں گے کہ پہلے اسم آئے پھر خبر آنی چاہیے لیکن اگر پہلے خبر آ جائے گی اسم بعد میں چلا جائے گا تو ترتیب کی خرابی کی وجہ سے پھر یہ عمل نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ عمل میں کیا ہیں کمزور ہیں ٹھیک ہے جی اچھا گیا دیکھیں پھر فصل خبر ما و ماں والا المشب بحت بل مسد و بادہ ماں خبر مست ہوگی ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد نحو ما زن کا امن و حاضر ان وقال خبر و باد اگر خبر اللہ کے بعد واقع ہو جیسے ما زید اللہ کا او اور تقدم و خبر یا خبر اسم پر مقدم ہو جائے نحو ماں کا امن ال یا یہ ان کا اضافہ کر دیا جائے کس کے بعد ماں کے بعد تو نحو ما ان کا ایمن تو بطر عمل ان تمام صورتوں میں کیا ہو جائے گا عمل باطل ہو جائے گا اب یہاں پر یہ جو ہے نا ماں تیسری صورت میں نے نہیں بتائی کہ تیسری صورت میں کیوں عمل باطل ہو جائے گا اس لیے عمل باطل ہو جائے گا کہ بیچ میں کیا آگے ہے فاصلہ آ چکا ہے کہ ماں اور لا عمل میں چونکہ ضائف ہیں اپنی ترتیب کے مطابق اور اپنے ساتھ اگر اسم اور خبر ملے ہوئے ہوں گے تب تو عمل کریں گے لیکن بیچ میں اگر فصل آ جائے گا فاصلہ آ جائے گا تو پھر عمل نہیں کر سکیں گے لہذا چونکہ اب بیچ میں ان آ چکا ہے فاصلہ آ چکا ہے تو اب یہ ما اور لا عمل نہیں کریں گے اور بعد والے جو اسم ہیں اپنے مبتدا ہونے کی حیثیت سے کیا ہوں گے مرفو ہوں گے آ یہ بات سمجھ کے نہیں تو ما بعد والے اسم جو مرفو ہیں جیسے اوپر کا ما کا امن وہاں پر کیوں مرفوع ہوا کا امن ہونا تو منصوب چاہیے تھا لیکن مرفو اس لیے ہوا کہ ما یہاں پر عمل سے کیا ہو گیا باز رہ گیا رک گیا کیا خبر جہاں پر مقدم ہو چکی ہے اسی طرح ما ان کا امن میں یہاں پر ماں ماں نے عمل نہیں کیا کیونکہ کہ یہاں پر ان بیچ میں فاصلہ آ چکا ہے اچھا جی بطر العمل ایت تفیل عمس جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے صورتیں بتائی ہیں یا یہ جو ہم نے عمل بتایا ہے آپ کو کہ کیا کہتے ہیں اسم جو ہے وہ کیا ہوگا مرفو ہوگا ان صورتوں میں جب یہ یہ حضر ہو جائیں گے یا یہ یہ تبدیلیاں ہوں گی تو تب جا کر اسم جو ہے اس کا اس کی خبر مرفو ہوگی ٹھیک ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اہل حجاز ہے اماں بنو تمیم فلا ملون اصلا بنو تمیم والے کہتے ہیں کہ ما اور لا عمل کرتے ہی نہیں ہے لہیسا کے ساتھ مشابہت کا کیا مطلب ہوتا ہے ما اور لا کا کوئی عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے ما اور لا کا کوئی بھی عمل نہیں ہے یہ تو اہل حجاز کے نزدیک ہم نے کہا کہ ما اور لا لئیسا کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اور ان ان صورتوں میں عمل نہیں کرتے لیکن بنو تمیم سرے سے کہتے ہیں کہ وہ عمل ہی نہیں کرتے بعد والا اسم ہمیشہ سے کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے مفتدا ہونے کی حیثیت وغیرہ سے اور اپنی ترتیب کے مطابق ان کا یعنی جو ابا کیا کے کی ترتیب چلتی ہے تو ما اور لا کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کسی بھی اسم میں جیسے کہتے کالا لسان بنی تمیم جیسے بنو تمیم کے ایک شاعر سے کسی نے پوچھا دیکھیں کہ دیکھیے انت قلطلہ عجاب ما قتل المحب ہرامو اب یہاں پر اصل جو محلہ افتشہاد ہے شہر کے اندر وہ ہے ما قتل المحب حرامو اب یہاں پر ماں ہے ماں ٹھیک ہے اس کے بعد قتل المحب حرام حرامن یہ بھی کیا ہے مرفو ہے اور قتل المحب مزاف مزافل ہے یہ بھی یعنی مرفو ہے ٹھیک ہے قتل بھی تو اسم اور خبر دونوں کیا ہیں مرفو ہیں خبر یہاں پر حرامن ہے ٹھیک ہے تو ہرامن خبر مرفو ہے اس سے پتہ چلا کہ ماں کوئی بھی عمل نہیں کرتا ماں اپنے عمل سے باز رہتا ہے ان کا کوئی عمل دخل کسی بھی اسم میں نہیں ہوتا یہ بنو تمیم کا قول ہے وہ کیسے اب یہ ہمیں کیسے پتا چلا بنو تمیم کا مسلک تو کہتے ہیں محفل کل حس الط لہو انتصب محفوظ کلنی کی طرح قلت لہو انتصب میں نے اس سے کہا کہ اپنا نصب بیان کرو میں نے اس سے کہا کہ اپنا نصب بیان کرو تو فا پس اس نے جواب دیا کہ ما قتل المحب حرامو ما قتل المحب حرامو الفاظ کا مطلب تو یہ ہے معشوق کا قتل کرنا حرام نہیں ہے تو عجاب ماں قاتل المحب حراموں ٹھیک ہے تو اب بتا اس نے یہ دیا کہ ما قتل المحب حرام مرفوع پڑھ کر ما کے بعد کے دونوں اسموں کو مرفو پڑھ کے اس نے گویا بتا دیا کہ میں قبیلہ بنوں تمیم میں سے ہوں تو المحب حرامو تو دونوں اسموں کو ماں کے بعد کے دونوں اسموں کو کیا کر کے رفع پڑھ کے اس نے یہ بتا دیا کہ میں کس میں سے ہوں قبیلہ بنوں تمیم میں سے ہوں تو شہر کے اندر ہی اس نے گویا کہ جواب دے دیا اس نے اپنا نصب نامہ یوں بیان کیا ماں کے سے باز رکھ کر اپنا بیان کر دیا جی لفظی ترجمہ ہے محافظ فن کمزور کو کہتے ہیں ویسے کل اس نے تہنی کی طرح کل تلو ان میں نے کہا نصب بیان کرو کرواوت نے جواب دیا کہ ما قتل محب حرامو کہ محبت کرنے والے ما قتل محب محبت کرنے والا محبت کرنے, والا محبت کرنے والے کا قتل کیا ہے یعنی معشوق پر حرام نہیں ہے قتل کرنا معشوق اور محبوب کا قتل کرنا حرام نہیں ہے کس کا قتل کرنا محبت کرنے والے کا عاشق کا قتل جی حرام ہو تو حرام نہیں لفظی ترجمہ ہے لیکن اصل جو محل ہے وہ کیا ہے ما قتل محبت حرام ہو تو خلاصہ یہ یعنی ما اور لا عمل کرتے ہیں لئسا کے ساتھ مشاہد کی بنا پر اہل حجاز کے ہاں البتہ بن تمیم جو وہ کہتے ہیں کہ ما اور لا کوئی بھی عمل نہیں کرتے یہ ہو گئے آپ کے منصوبات مکمل کل ان شاء اللہ میں آپ سے منصوبات میں سے کچھ کچھ پوچھوں گا رول نمبر تین رول نمبر پانچ کو بھی بتا دیجئے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ